شہید اسلام ڈاٹ چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ ان کے نیچے ترغیب اخلاص یا نہیں اب فرماتے ہیں اخلاص ہو تو ثواب ملے گا اخلاص نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا لکھو نوان بتلان ثواب در ادم اخلاص اخلاص نہ ہو تو ثواب باتل بتلان ثواب در اد میں خلاص ایمان والو نہ باطل کرا اپنے صدقوں کو ساتھ احسان کے اور کس کے ساتھ ایزاد کے ساتھ مسل اس شخص کے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 ایک تو چکنا پتھر نہ ہو خردرا ہو پار اور دوسرا اس کے اوپر کیا ہو مٹی ہو تو مٹی کے اندر دانہ ڈالو گے تو مٹی اس کے خردے پتھر کے اندر جم جائے گی نا تو پھر دانہ پیدا ہوگا پہاڑی علاقوں کے اندر اگے گا لیکن اگر پتھر ہو املس املس جانتے ہو بالکل صاف چکنا خردرا نہ ہو بالکل چکنا ہو اور اس اوپر مٹی بھی ہو اور آپ دانہ ڈالیں تو بارش آئے تو بارش دانے کو بہا لے جائے گی مٹی کو بھی بہا لے جائے گی کیونکہ پتھر کھردرا نہیں چکنا ہے صاف آئے تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے خرچ تو کیا لیکن آندھی چلی بارش چلی کس کی ریاکاری کی من و کی تو آپ کے دانے کو بہا لے گی دانہ نہیں ہوگا پودا نہیں ہوا یہ سمجھی بات تو جس طرح وہ شخص پھال نہیں اٹھاتا تمہارے انفاق سے بھی سمرا نہیں ملے گا تم کو دیکھو جی مسالو مسال بنے حالت پس حالت اس کی مثل حالہ چکنے پتھر کے ہے صفان کا علی لکھو جی چکنا پتھر مثل حالہ چکنے پتھر کے ہے تو اس پہ مٹی ہو بس پہنچے اس کو بارش سخت واہ بالع المانا بارش سخت اور وہاں دانہ بھی ہو ادھر دانہ نہیں لکھا ہوا دانہ بھی ہو بارش سخت ستارہ کہوں سلزا پر چھوڑ دو اس کو بالکل صاف تو جس طرح وہ شخص پھل نہیں اٹھائے گا دانے سے یہ اٹھائیں گے ان کے لیے بھی سمرہ نہیں ہوگا لا یک نہیں قادر ہوں گے ایسے منفق لا یک کا پھل کون بنے گا ایسے منفق جو ریا کاری کے لیے خرچ کرتے ہیں من و عذاب پہ خرچ کرتے ہیں نہیں قادر ہوں گے ایسے منفق اوپر کسی چیز کے قیامت میں اس سے کے انہوں نے کمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ رہنمائی کریں گے کافر لوگوں کی بہشت کی طرف ادھر رہنمائی سے مراد کیا ہے بہشت کی رہنمائی یہ ضرور لکھو کیونکہ لا یق درون شاہ قیامت میں ہو گئے دنیا میں آئے جی تو یہاں بھی ایسے ہوگا کہ دنیا کی رہنمائی نہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرمائیں گے کافر لوگوں کو بہشت کی اچھا جی یہ تو تھا بتلا نے ثواب درعد میں اخلاص اور اس کی مثال دی گئی اب مثال اخلاص کی ماصال اللہ کے نیچے لکھو مثال برائے اخلاص مثال برائے اخلاص ادھر بھی اللہ سے پہلے نفقہ کا معذوف ہے ماصال و نفقہ تذینہ مثال ان لوگوں کے خرچ کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے بال واسطے طلب کرنے رضا اللہ کے ایک تو اللہ کی رضا ہے مِنْ تصویر <آنفوسیم> اس کا معنی لکھو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھ کر تصبیت مانا مضبوط رکھ کر انفوسا کا معنی دل اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھ کر مضبوط رکھنے کا مطلب یہ ہے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 اچھی لگے گی باغ کے जरूरी ضروری ہے کہ اس کو دھوپ بھی لگے روشنی ہو ہوا لگے اور پھر بارش ہوگی نا تو بارش اپنی مقدار تک وہاں رہے گی زیادہ بارش ٹیلے سے نیچے بہ جائے گی اور نیچے جو باغ ہوگا نا تو وہاں بارش بہت زیادہ ہو اتنی اتنی بارش کھڑی رہے تو باغ تباہ ہو جائے گا یا نہیں کچھ دنوں کے بعد گل سے اس لیے کا باغ کہا ماسل جناتین مسل باغ کے اوپر کہو پہنچے اس کو سخت بارش پس وہ فو ہے اپنے پھل دگنے بارشیں پہنچتی ہیں دگنے پھل لاتا ہے پس اگر نہ پہنچے اس کو بارش زیادہ تو فل تو پس کاری سہی تل کے دو معنی کیے جاتے ہیں ایک تو پوار بھائی ایک زیادہ بارش ہوتی ہے دوسری کا ہوتی ہے تھوڑی فوار ہوتی ہے صرف پیسے معمولی چھنکا ہو جاتا ہے تو تل کا منع پوہار بھی ہوتا ہے اور تل کا منع شبنم بھی ہوتا ہے کیا شبنم بھی کافی ہے بل ماتا ملون بسی اللہ تعالی صاف تو اس کے جانتے ہو دیکھنے والا ہے ہارون الرشید سویا ہوا تھا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 باندھی کو کہا کہ آئندہ اگر اس کا نام لیا تو تجھے کیا دوں گا سزا دوں گا پر بات ہوئی ختم ہو گئی تو الحمدللہ ان دنوں ہزار سے زائد باندیاں تھیں ہارون الرشید کی لیکن ان پہ کنٹرول کرتی تھی اس کی بیوی بیوی بی بی زبیدہ نماز صبح کے بعد سب کو تلاوت میں مشغول کرتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی سمجھے تو ایک دن وہی ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے یا سوئے ہوئے تھے اور وہ باندھی تلاوت کر رہی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی آئی اس غلام کا نام تھا تل کا نام تھا تو ہارون الرشید نے کہا تھا آئندہ اگر اس کا نام لیا نہ نا تو جدے ڈانٹوں گا سجا دوں گا اب پڑھتی آئی ہے, ہے کہتی ہے فعت او کو فعلم یوسی بہاباب فلازی نہانی انہوں ابیر المنی <الْمُؤْمِنِين> وہ تل تو نہیں کہنا تھا نا اس نے وہ غلام کا نام کیا تھا تل اگر تل کہتی ہے تو اس کا نام آتا ہے تو کہنے لگی فلازی نہانی انھو ابیر المومنی تو اس کے بعد وہ لفظ ہے جیسے ابیر المومی تو ابیر المومنی المن... بہت سپڑے کہہ لیا بڑھیا <laughs> کہ لیا کر لیا کرنا. جنتن مثال نا فقات فاسدا بادل صحت کا بھی یوں ہوتا ہے کہ آدمی خرچ تو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اخلاق کے ساتھ خرج کیا تو نفقہ صحیح ہو گیا نہیں بھائی اخلاص کے ساتھ خرج کرو نفقہ کیا ہو گیا صحیح لہ کر وہ شرط بکا نہیں پائی جاتی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 ڈنڈا بھی مارتا ہوں کہتے تو حیاش تیرے اوپر میں نے خرچ کیے تھے پیسے خرچ کیے اب میری بے فرمانی ہوں گیا سواب ختم ختم ختم. احسان جیت کے ساتھ صحت کے بعد بھی ختم ہوا کبھی احسان نہ جترایا کرو آ شاگرد کوئی غلطی کرے بے شک ڈنڈے مارو جو کچھ کو لیکن یہ کبھی نہیں کہنا کہ میں نے تو چکا دیے تھے پیسے دیے تھے تجھے پہ خرچ کیا تھا تو نق حرام ہے یہ بات کہی تو بس گیا دیکھو جی یہ مثال کس کی ہے نفقات نفکات فاسداب سیاحت سیاحت کے بعد بھی نفقہ کیا ہو جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے اس کی مثال یہ دی گئی کہ دیکھو بھائی ایک آدمی ہے بوڑھا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 یا نہیں جو, تم نے جو خرچ کیا اللہ کی راہ کے کہا احسان تو اس تمہارے ثواب کو جلا دیا نہ جلا دیا دیکھو جی ہاتھوں کیا چاہتا ہے تمہارا یہ کہ کہا کھجوروں کا انگوروں کا جاری ہو نیچے اس کے نہر اور واسطے اس کے بیچ اس کے ہر قسم کے پال ہوا بہل کے بار اور پہنچے اس کو بڑھاپا کمزور آندھی کہا لکھنا ہے آدھی پہنچے ایسی آندھی کہ اس کے اندر آگ ہو پلا ڈالے تو کتنے نقصان ہوگا اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہیں تاکہ تم غور و فکر کرو یا منو ترغیب انفاق ازمال طیب ترغیب انفاک از مال طیب اللہ کی راہ میں مال جو خرچ کرو پاک ہو اور عمدہ ہو طیب کا نے کیا کرنا ہے صرف پاک نہیں پاک کے ساتھ کیا عمدہ بھی ہو اچھا بھی ہو سمجھنے یہ نہ ہو کہ اچھی بکری اپنے پاس کھڑی کرو اور کمزور بکری کس کو دے دو غریبوں کو دے تو غلط ہے اللہ کی راہ میں اچھا مال دینا چاہیے اے ایمان بالو خرچ کرو عمدہ نیچے مانا عمدہ چیزیں تو خرچ کرو عمدہ وہ چیزیں جو کماتے ہو تم وہ مما اخرنال منال اور اس سے کہ نکالا ہم نے واسطے تمہارے زمین سے زمین سے غلہ نکلتا ہے نا تو غلہ بھی کیسا دو عمدہ غلہ پیسے بھی اچھے جانوار بھی اچھے غلہ بھی ہوں بلا تیم ممو اور نہ کشت کرو تم ردی چیز کو خبیص کا منع ردی لکھو اور نہ کشت کرو ردی چیز کو اس سے کہ خرچ کرتے ہو تم حالانکہ نہیں تم لینے والے اس کے مگر یہ کہ چشم پوشی کرو تم نہیں اس کے تمہیں اگر کوئی ردی چیز دو چلو گے تمہارے بیٹوں کو کوئی آدمی عام دے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 تو میں نے ان کو اجازت دی ہوئی نا نا ہے ناپینے ہیں کہ پہلے روٹی لے لیے گو انہوں نے جو پہلے روٹی لی ابھی شروع کی تھی نے تو کہنے کہ کڑوی ہے تو میں نے بورچون کو کہا بس رکھ دو یہ سمجھے جی آ, آ بلکہ روٹیاں پکوائیں روٹیاں پکواؤ کسی جانور کو دے دیں گے یہ بھینس والوں کو جانور تو کھا لیتے ہیں اور آٹا گوندو اور طلبا کو کھلاؤ اچھی چیز کھلاؤ میں نے جمعہ پہ کہا بغیر حبیث جی ہاں اللہ آنتا ہوں مگر یہ کہ چشموشی کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمہارے صدقات سے اور حمید ہیں تعریف کیے ہوئے ہیں تم تعریف نہیں کرو گے تو اللہ کے مخلوق فرشتے استعم کرتے ہیں اش شیطان و یاد مل فکر تمبی بار مزاحمت شیطان شیطان مزاحمت کرے گا لیکن تمبی کی گئی کہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے تم بھی بر مزاحمت شیطان اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے نا تو شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ تمہارا مال کیا ہوگا کم ہوگا مال کیا ہوگا کم ہوگا ایسے ڈراتا ہے تمہارا مال کیا ہوگا کم ہوگا تو شیطان سے نہ ڈرنا زیادہ خرچ کرنا ایسے میں اشیتان ہو یا تو کمل شیطان ڈراتا ہے تم کو یا وعدہ کا معنی نہ لکھو ڈرانا لکھو ڈرانا آگے وعدے کا مانا لکھنا شیطان ڈراتا ہے تم کو کس سے پکر سے کہ اگر خرچ کیا تو پیسے تھوڑے ہو جائیں گے اور حکم کرتا ہے تم کو ساتھ بخل کے بھئی دوسرے مقام پہ فاشا کا مانا بے حی ہوتا ہے زنا یہاں فاشا کا میں کیا ہے بخل ہے لکھل حکم کر تم کو بخل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں تم کو پہلا یادوں کا مانا ڈرانا تھا اس عادا کا نے کیا ہے وعدہ دیتے ہیں تم کو بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا کہ میری راہ میں خرچ کرو تمہارے گناہ بھی باقی دوں گا اور زیادہ دوں گا فضل کا من کیا ہے آ تم سو روپیہ خرچ کرو گے ہم ہزار تمہیں دیں گے ولّہ واسن علیم اللہ تعالی وسط والے ہیں اور کیا جاننے والے ہیں یو تل حکمت معیّاہ حکمت کے نیچے لکھو فاہم دین حکمت کا معنی دین کی سمجھ دیتے ہیں فاہم دین جس کو چاہتے ہیں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 یہ وما یزکر اللہ اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے مستفیدین وہی ہے وما انفکت میں نفقتن تاقید تاکید رعایت شرائط خرچ کرنے کے جو شرائط ہے نا ان کی تاکید کی جاتی ہے تاکید رعایت شرائط بھائی خرچ کرنے کے شرائط کیا ہیں شرطِ صحت کیا ہے اخلاص پہلی پہلی شرطِ صحت ہے کیا اخلاص ہوگا تو صحیح ہوگا ثواب نفقہ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ابتدا بھی نفقہ صحیح نہیں ہوگا دوسری شرطیں ہیں بقا کی کس کی کہ شرط کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ شرط کرنے کے بعد ایزا نہ دو شرط کرنے کے بعد ریاکاری نہ کرو یہ سب شرائط کا خیال کرو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 تو کہ نظر خدا کی ہوتی ہے حضور کی ہوتی ہے ہمارے ہاں بہت سے مولوی تھے ایسے نظر محمد لکھتے تھے تو میں نے ان کو رکھا اللہ کے بندے سوچو بڑے بڑے مولوی ہو کے نظر محمد جیسے غلط لکھتے ہو <laughs> <laughs> یا منت مانو کوئی منت تو اللہ جانتے ہیں منت اللہ کی ہو دلیو دلیو اور نہیں واقع ظال ہو کوئی منتھ ظالم کون ہے جو غیر اللہ کی نظر مانے کیا یا بے جا خرچ کریں انتبد صدقات آ, میرے بہت رنگ صدقات کے لیے دیکھا جاتا ہے عام اگر چندہ ہو رہا ہو تو بے شک آپ ظاہر ضہور لکھائیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ظہور زکوٰۃ دو جیسے یہ نماز ظاہر ظہور کرتے ہو سمجھے اس کے علاوہ باقی صدقات نافلہ ہے نا اس کے اندر کیا اچھا ہے پوشیدگی بہتر ہے سمجھے پوشیدہ تو صدقات اگر ظاہر کرو تم صدقات ہو فن یہ بھی اچھی چیز ہے نیم با ہی سال میں تھا نیما شاعین کیا نیما شاعن ہی مقصود بالمت بن جائے گا یہ عربی عبارت کے لحاظ سے ترکیب کئی پڑھا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے بین تو اور اگر چھپا کے دو صدقات کو اور دے دو پھکرا کے ہاتھ میں تو یہ بہتر ہے ظاہر کرنے سے چھپا کے دینا بہتر ہے صدقات نافلا میں اچھا جی وہ کب سمرا جب تم صدقات کرو گے نا تو از صدقہ تو تطف ہوگا رب صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو مٹا دیتا ہے صدقہ کرنے سے صغیرہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں جیسے نماز سے مٹتے ہیں نا صدقہ کرنے سے بھی مٹتے ہیں یہی ہے ثمرہ اور مٹائے گا اللہ تعالیٰ تم سے بعض گناہ تمہارے منتویزیہ ہے بعض لکھو بعض گناہ تمہارے اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہو اس کے کرتے ہو خبردار ہے لئے سا علیہ کا خدا ہوں امو احسان لکھو اموم احسان بابو سلم و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 اللہ تعلوم نہ جو مستحق ہو محتاج ہو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اس پر کیا کرو اور کرو لیکن آپ ایک سوال کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے لا یا کل تام اکی اللہ صالح تیرا کھانا کون کھائے نیک آدمی وہاں تو نیک آدمی کھانا کھائے ادھر آئے کہ ہر ایک کو دو تو اس کا جواب یہ ہے کہ تام ہے دو قسم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 لیکن مہمانی کر کے آنا ضیافت کے طور پہ وہ کافر کو وہ اعزاز نہ دو کس کو اعزاز دو وہ؟ مسلمان کو اب سمجھ آ گیا تاہم ضیافت سالے کے لیے ہوں تاہم حاجت آ رہے تھے کتے کو بھی روٹی ڈالتے ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری حکومت کے اندر اگر کتا بھوک سے مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا عمر تو نے کتے کے لیے تو نہیں انتظام کیا گیا لماتولا شرات جوا لا مرو مسولا <تصفيق> روایت ہے سمجھے جی دیکھو نہیں تیرے ذمے ہدایت پہ لانا ان کا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا خارج نہ کرو مجبور ہو کے کس پہ آئیں گے ہدایت پہ تو تیرے ذمے نہیں ہدایت پہ لانا لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے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 نہیں کرتے چلتے کرتے نہیں بہذ علم کے خاطر رکے ہوئے ہیں یا جہاد کے خاطر رکے ہوئے ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں یہ بات سمجھ ہے تو صدقات دو ان انفکرا کو جو کہ بند کیے گئے ہیں اللہ کے رہا میں صفت نمبرے جہاد کے لیے علم کے لیے لا یستیوں ضرب نہیں طاقت رکھتے سفر کرنے کی بیچ زمین کے زمین میں سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کیا تم لولے لنگڑے ہو طاقت نہیں رکھتے آ? لولے لنگڑے ہو کیا چلتے پھرتے تو ہو اللہ تعالی فرماتے ہیں طاقت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کی لکھو نہیں طاقت رکھے آدھا نا کے اقلان لکھو نہیں طاقت رکھتے آدھا تم طاقت رکھتے ہو یا نہیں یہاں سے کے امریکہ پہنچ جاؤ اکلن طاقت ہے نہیں گھومو پھرو لیکن آدھا تم چلتے پھرتے نہیں تو سیر سپٹے کرو تو علم کون پڑے گا او بتا کرنا ہے کتابوں کو یاد کرنا ہے آدھا تن تم چلتے پھرتے نہیں ورنہ یہ نہیں کہ لولے لنگڑے ہو اکلن میں چل پھر سکتے ہو اب بات ہی سمجھ نہیں نہیں طاقت رکھتے عادت نہ زمین کے اندر یہ سب الجاہل وس نمبر دو پہلی یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں بند کیے گئے ہیں دوسری وص ان کی یہ ہے کہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے کیا جب سوال نہیں کرتے تو نہ واقف آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یہ دنیا دار ہے کیا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 میں نے کہا ضرورت ہے اللہ تعالی بصیرت دے تو اللہ کی طرف سے کوئی الکا ہو جاتا ہے بالکل دیکھنے سے میں نے معلوم کر لیا شکل بتا دیتی انسان کو چلی یا سب ہم الجاہل جائے وہ خیال کرے جو بتا دو ہزار روپیہ دیتے واپس بھجو میرے پیچھو وہ خیال کیا کہیں لالچ میں نہ پڑھ جاؤ کہ استاد دیتا ہے ہاں پھر آ کے کھڑے ہو جاؤ روزانہ ہاں یاد یاد کرو میں نے ایک بصیرت کی بات کی ہے اچھا جی واسط نمبر کتنے ہے جی دو یا سب گمان کرتا ہے ان کو نہ دولت مند باوجہ بچنے سوال سے سوال نہیں کرتے تعریف ہوں بے سیما ہوں پہچان لے گا تو ان کو ان کے چہروں سے حلیے سے چہرے اور ہلیہ سے پہچان لے گا یہ کتنی وسطی تھی دی؟ دوسری تھی نا وص نمبر دو تیسری وسف ہے لا یسون الناس ش یہ ضرور لکھو عبارت لا یسون الناس شنا الہا پا یس لا الناس کے بعد شعیان دوسرا مفول مقدر ہے اور الحافا جو ہے نا یہ مفول مطلق ہے فی معذور کا فی الحف لا یا سلون شی ان فی نہیں سوال کرتے لوگوں سے کسی چیز کا بھی کہ پس چمٹنے چمٹ جائیں چمٹنا فیولح فون کا کیا معنی؟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 چمٹ کر سوال نہیں کرتے تو ایسے سوال کرتے ہیں اللہ غلط معنی ہے کہ چمٹ کر تو سوال نہیں کرتے ایسے سوال کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے مدرا نفی کیا ہے کہ سوال کرتے ہی نہیں کیوں کہ پہلے لفظ تاف کا آیا ہے یا سب الجاغل یا منال کہ سوال سے بالکل بچتے ہیں جب سوال سے بالکل بچتے ہیں تو یہاں بھی معنی کیا ہوگا کہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے بالکل کسی چیز کا کہ فضحونا الحاف آ کے ان کو چمٹنے کی ضرورت پڑ پڑتی ہی نہیں آئے اب مانا واضح ہے یا نہیں ہاں یہ خیال کرا کر ایسے اور جو ہی خرچ کرو گے مال سے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اخلاص کرتے ہو یا کیسے؟ چلو شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلو صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق